پیچھے بات آئی تھی نا کہ وہ شہادت حقہ کو چھپا رہے تھے صحیح چیز کو چھپا رہے تھے اب دیکھیے ان کا ذکر آ گیا یکتمون وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من انبینات جو چیزیں ہم نے نازل کی ہیں واضح دلائل میں سے جو چیزیں ہم نے نازل کی ہیں واضح دلائل میں سے انہیں چھپاتے ہیں اتنا بڑا گنا کرتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان چیزوں کو انہیں واضح کرنا چاہیے تھا یہودی چھپاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور دوسری چیز جو چھپاتے ہیں اس قبلہ کی تحویل کو اعتراض کرتے ہیں کہ قبلہ کیوں تبدیل کر دیا گیا ان چیزوں کو چھپاتے ہیں وہ اللہ نے ان کے لیے حکم نازل کیا ایک بات یاد آئی ایسی مختصر سنائیں آپ کو حضرت فض الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے اور محافض الرحمان گنج مراد آبادی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ وہ, وہ گنج مراد آباد میں آخری زمانے میں جو ہستیاں گزری ہیں ان میں بہت بڑا مقام تھا ان کا اور وہ خلیفہ تھے کس کے ہاں سے نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ مان لیا جائے کہ دونوں کے درمیان کوئی سات ایک سو سال کا فرق تھا یہ مان لیا جائے تو ہو سکتا شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ کے خلیفہ تھے اور شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ خلیفہ تھے شاہ عبدالعدل صاحب کے اور شاہ عبد العدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جا کے ملتا ہے استمجد الفصانی رحمۃ اللہ سے شاہ عبد العدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلفہ میں یہ تین ہستیاں بڑے کمال کی تھیں بڑی تلاش ہے کہیں شاہ عبد العدل صاحب کے حالات ملے کہیں نہیں ملے آج تک شاہ عبد العدل صاحب کے ایک خلیفہ تھے شاہ آفاق صاحب ان کے دوسرے خلیفہ تھے یہ خواجہ میر درد جو اردو کے شاعر ہیں نا یہ اور تیسرے خلیفہ تھے شاہ ابد القادر محدث بیلوی رحمت اللہ علین جنہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن پاک سوچتے ہیں جس شیخ کے خلفا اتنے بڑے ہوں گے خود کیا چیز ہوگی مگر کہیں ہی پتا نہیں چلتا ان کے حالات یہی شاید اثر آیا ہوگا شاہ ابد القادر صاحب رحمت اللہ عال کے حالات کا بھی پتہ نہیں چلتا او ہو لمبی بات ہوگی ان کے ایک مرید تھے حستے شیخ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے حدیث میں شابد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے تو یہ سارے حضرات تو یہ ان, ان صدیوں کے ہیں یعنی آپ سمجھ لیجئے بارہویں صدی تیرہویں صدی کے اور حسد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تو ہیں وہ آٹھویں صدی کے بزرگوں میں سے ساتویں صدی کے اس سے بھی پہلے کے تو وہاں اور یہاں تک بڑا فاصلہ ہے زمانی تو حضرت کے ایک مرید تھے تھا, تھا بالکل جاہل کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا ایک صاحب کو دلی میں اس زمانے میں نوکری ملی ہاں انگریز نوکری دیتے تھے اور تار انہوں نے دلی سے بھیجا کسی آدمی کو کہ بھائی جو تم نے ہمارے ہاں درخواست دی تھی تمہاری درخواست منظور ہے اور دلی آؤ آو اور کام کرو وہ چل پڑا جب گزرا اس شخص کے گاؤں سے جو حضرت کا مرید تھا تو دیکھا جنازہ ایک رکھا ہوا ہے کہ جنازہ پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیا دلی جب پہنچا تو خیال آیا کہ وہ فوج اصل چٹھی تھی میرے پاس وہ تو کہیں گر گئی اب دفتر والوں نے کہا وہ چٹھی لاؤ تو پتا چلے کہ تم وہی آدمی ہو وغیرہ ہمیں کیا معلوم بہت یقین دہانی کر رہا ہے ان کا نہیں وہ چٹھی لے کے واپس لوٹا تو یاد کرتا رہا کہاں گئی تو پھر خیال ہوا کہ اس قبر میں جب اس آدمی کو لٹا رہے تھے تو وہاں کوئی چیز گری تو تھی میں نے خیال نہیں کیا شاید وہی چیز تو کہتا تھا کہ میں گیا اس گاؤں میں اس کی بیوی سے میں نے کہا کہ اگر اجازت دیں تو میرا ایسا مسئلہ ہے اور قبر کھود دوں اس نے کہا یہ تم مولویوں سے پوچھو باقی اگر تمہارا ایسا کام ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تو کہتا میں نے جب اس کی قبر کھودنی شروع کی تو وہ جس چگہ میں سے لٹا کے گیا تھا وہاں سے لے کے اور سل جو رکھی تھی اس تک پھولوں سے بھری ہوئی تھی اور اتنی شدید خوشبو اس میں کہ جب میں نے پہلی تہہ ہٹائی اوپر سے پھولوں کی تو دوسری تہہ کسی اور پھول کی نکل آئی اگر مثلا گلاب کی تھی تو چمبیلی کی یا کسی بھی پھول کی لکھا ہے کہ کیا کیا اور پھر میں نے وہ کہتا ہے پھر لکھتا تھا کہ وہ قبر کو میں نے بند کر دیا اور میں نے اس کی بیوی بی سے آ کے کہا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا تھا اس کا کچھ نہیں میں نے کہا عبادت اس نے کہا نماز پڑھتا تھا بس عبادت اور کچھ نہیں میں نے کہا عالم دین اس نے کہا اس سے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا میں نے کہا ہوا کیا تمہارے شوہر کا لگتا ہے بڑا مقام ہے اس نے کہا مجھے اس کی سب سے بڑی نیکی بس جو یاد ہے وہ یہ کہ حضرت سے بیعت ہو گیا تھا محافظ الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت نے اسے قرآن پاک دے دیا تو اس نے وظیفہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا تو پڑھنا اسے آتا نہیں تھا شرم سے یہ بھی نہیں حضرت سے کہا کہ حضرت پڑھنا نہیں آتا تو روز رات کو گھر جب آتا تھا تو کھول کے قرآن بیٹھ جاتا تھا اور ایسے انگلی پھیرتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کاش پڑھ سکتا ہوتا تو یہ بھی پڑھتا یہ بھی پڑھتا یہ بھی پڑھتا خدایا بچپن میں تعلیم حاصل کی ہوتی ہے پڑھتا ہے پڑھتا اور روتا رہتا تھا تو کہتے تھے میں سمجھ گیا کہ اللہ نے اپنے کلام کی وجہ سے اسے اس مقام سے نوازا پڑھ نہیں سکتا تھا لیکن تڑپ تو تھی نا یہ ہے شاکر قدر ہوتی ہے اللہ کو انسانوں کی نیکی کی اس لیے کبھی بھی کسی انسان کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو نہیں پتا چلتا کہ ہم جس سے دشمنی رکھتے ہیں ممکن ہے خدا کے وہ کتنا قریب آدمی اللہ اس کی کون سی ادا پسند آ جائے اور خدا اس کی کون سی نیکی کو قبول کر لے ہم اپنے پیمانے سے ناپ رہے ہوتے ہیں اور اس کا مالک اسے اپنے پیمانے سے ناپتا ہے شاکر اللہ قدر کرنے والا ہے علیم بڑا علم والا ان اللہ اور وہ لوگ بلا شک کو شبا جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں بیہ نات و خدا واضح دلائل نازل کیے اور ہدایت نازل کی دو چیزیں ہم نے نازل کی ممبادی اس کے بعد کہ ما بینا لناس کہ ہم اسے واضح کر چکے تھے انسان کے لیے ہم بالکل صاف بیان کر چکے تھے بین نا ہوں انزلنا یہو کی کہ ضمیر انزلنا کی طرف لوٹ رہی ہے جو چیز ہم نے نازل کی ہے اس چیز کو جب ہم بالکل واضح کر چکے لوگوں کو بتا چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں یہ قبلہ کی طرف جو تبدیلی ہو رہی ہے یہ بالکل صحیح تبدیلی ہے اس چیز کو لوگ چھپاتے ہیں الکتاب سے کیا مراد ہے یا تو لی جائے تورات کہ تورات میں ہم نے بالکل واضح کر دیا تھا انجیل اس میں بھی واضح کر دیا تھا اور اگر اس امت کو بھی شامل کیا جائے کہ اس امت کے علماء حکبات کو چھپاتے ہیں سچائی کو چھپاتے ہیں مسئلہ پتہ ہوتا ہے لیکن اس لیے چھپاتے ہیں کہ لوگ متنفر ہو جائیں گے لوگ خدمت کرنا چھوڑ دیں گے ایسے ہوتے ہی کہ اگر صحیح مسئلہ بتایا تو نمازی پیٹ ڈالیں گے کچھ اور ہو جائے گا تنخواہ ختم ہو جائے گی ہزار چیزیں جو بھی حق کو چھپاتا ہے اگر الک کتاب سے مراد یہ اس کی کتاب تو پھر قرآن پاک ہو گیا کہ جب ہم واضح کر چکے ہیں ہدایت کو صاف بیان کر چکے ہیں اس کے باوجود جو لوگ چھپاتے ہیں الا اک اللہ اللہ کی لانت پڑے حق کو چھپانا سچائی کو کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں اللہ نے فرمایا جو سچی بات کو چھپاتا ہے اللہ کی لانت پڑے اس پہ وہ النون اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اس پر پڑے لانت کا مطلب رحمت سے دور ہو جانا لانت کا مطلب کسی چیز کا خدا کی رحمت سے محروم ہو جانا لانت کا مطلب خدا کی رحمت کا اس سے ہٹ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزلے سے واپس تشریف لا رہے تھے اور ایک اونٹنی تھی اور اس سواری نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچایا اچھلی یا جو بھی ہوا وہ گر گئے اور انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایسے قافلے میں سفر نہیں کر سکتا جہاں میں بھی ہوں اور ایک, ایک ایسی چیز بھی ہو جس پہ لانت پڑ گئی ہو تو انہوں نے ارض کیا اللہ کے رسول کیا کروں تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے تو صحابہ رضی اللہ ہم کہتے ہیں ہم نے سونٹنی کو دیکھا وہ جنگل میں چرتی پھرتی تھی اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا اس پہ لانت پڑ گئی لانت کا مطلب یہ ہے ان کی دعا قبول ہو گئی ہوگی نا اسی لیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی چیز پہ لانت نہ کرے اور آپ نے فرمایا یاد رکھو جس چیز پہ تم لانت کرو گے اگر وہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتی اگر وہ اس کی مستحق نہیں ہے تو وہ لانت آسمان کی طرف چلی جاتی ہے اور اللہ اس کے لئے دروازے بند کر دیتے ہیں کیونکہ خدا کی رحمت کی ضد ہے نا تو اللہ کی رحمت تو ہر جگہ پہ ہے پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے پھر وہ دائیں بائیں مشرق مغرب ہر طرف جاتی ہے اور جب اسے کوئی راستہ نہیں ملتا تو اس پہ چلی جاتی ہے جس پہ لانت کی گئی اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو لوٹ آتی ہے اس پہ جس نے کی یہ اتنی شدید چیز ہے اسی لیے فکاہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی آدمی کو متعین کر کے لانت کرنا جائز نہیں اگرچہ وہ کافی کیوں نہ ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بش پہ خدا کی لانت اگر کوئی کہے گا تو گناہ کی بات کرے گا اس لیے مسجدوں میں جو نعرے لگتے ہیں نا حکمرانوں کے خلاف فلاں پہلانت پہ پانت لان پہ یہ شریعت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں لوگ ان مسائل کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے سیاست آ گئی ہر چیز پہ حتیہ کہ شریعت بھی سیاست کتابیں آ گئی اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کافروں پہ خدا کلانت لیکن متعین کر کے ایک آدمی کا نام لے کے متعین کر کے اس پہ لانت کرنا اس جیسے سے درست نہیں ہے کہ جب تک موت کفر پہ واقع ہونے کا یقینی ثبوت نہ ہو کسی بھی وقت و مومن ہو سکتا ہے تو ایک ہی آدمی پہ متعین کر کے لانت کرنا چائز ہے اور وہ, وہ آدمی جس کا ایمان یقینی طور پہ کفر پہ ہوا اسی وجہ سے حنفی فکہ میں جو محتاط ہیں وہ کہتے ہیں یزید پہ بھی لانت مت بھیجو کیونکہ ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے کہ یزید زید مرتے ہوئے کافر مرا تھا کہتے ہیں کیا ثبوت ہے کہ کفر پہ مرا تھا جب تک کافر کفر پہ نہ مرے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں اور جو خود کو میں سے اس کے کفر پہ مرنے کے قائل ہیں امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ حنفی کو میں جساس راضی جن کا حوالہ ہم دیتے ہیں یہ حضرات وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بازرات نے اس سے بھی زیادہ اچھی بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یزید پہ لانت کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت حسط حسین رضی اللہ عنہ کے لئے قرآن پڑھ لیا کرو یہ زیادہ اچھا ہے تو جب تک کوئی آدمی متعین طور پہ کفر پہ مر نہ نام لے کے لانت کرنا چاہے اس نے البتہ گروہ پہ لانت کی جا سکتی کہ خدا کی لانت کافروں پہ ظالموں پہ اس طرح کی چیزیں یہ شرن مسئلہ ہے